اللہ جل نے میراث کو انسان کے رشتے داروں کا حق قرار دیا ہے یہ جو میراث ہے اس کے حقدار کون ہیں اس کے رشتے دار ہیں اور انسان انہی رشتے داروں کے لیے انہی رشتے داروں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی میں مال جمع کرتا ہے اور طرح طرح کی محنت مشقت اٹھاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے تقسیم میراث کے سلسلے میں اس نقطے کو بھی سامنے رکھا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی بات مان کر چلیں یہ انسان چنانچہ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں بھی اللہ جل جلالہ نے اسی نقطے کو سامنے رکھا ہے اور اسی کی بنیاد پر میراث تقسیم ہوتی ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کیا ہے مسلمان ہونا اللہ کی عبادت اور اطاعت کیا ہے چنا جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کی میراث دوسرے کو نہیں ملے گی یا اس کو کسی مسلمان کی میراث نہیں ملے گی مثال کے طور پر اگر باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو ان دونوں میں میراث کے احکام جاری نہیں ہوں گے یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے اسے اختلاف الدین ان کہتے ہیں کہ ان دونوں کے دینوں میں فرق ہے ان دونوں کے عقیدوں میں فرق ہے اس لیے ایک دوسرے کو میراث نہیں ملے گی میراث کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مسلمان ہوں یا دونوں کافر ہوں کافر باپ کی میراث کافر بیٹے کو ملے گی مسلمان باپ کی میراث مسلمان بیٹے کو ملے گی لیکن اگر ایک کافر ہے اور دوسرا مسلمان ہے تو ان دونوں کی میراث ایک دوسرے کو نہیں ملے گی اگر دین الگ الگ ہوں ایک کافر ہے اور دوسرا مسلمان ہے ان دونوں کو تو ایک دوسرے کی میراث نہیں ملے گی یہ بات تو معلوم ہو گئی یہ قیامت تک کے لیے ہے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن ایک اور بات ہے مہاجر مسلمان اور غیر مہاجر مسلمان ان دونوں کو ایک دوسرے کی میراث ملے گی یا نہیں ملے گی اس حکم میں تفصیل ہے شروع شروع میں جب مسلمان مکے سے ہجرت کر رہے تھے اس وقت مکے سے ہجرت فرض تھی جو ہجرت نہ کرتے ان کو اپنے رشتہ داروں کی میراث نہیں ملتی تھی لیکن جب بعد میں مکہ فتح ہو گیا مکہ بھی مسلمانوں کا ہو گیا تو ہجرت کرنے کی ضرورت بھی ختم ہو گئی چنانچہ یہ حکم بھی ختم ہو گیا مکے سے مدینے ہجرت جب فرض تھی اس وقت مہاجر اور غیر مہاجر مسلمان کے درمیان میراث تقسیم نہیں ہوا کرتی تھی مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ دارال اسلام بن گیا اب ظاہر سی بات ہے دار الاسلام سے تو ہجرت نہیں کرنی ہے نا مسلمانوں نے مدینہ بھی مسلمانوں کا ہے مکہ بھی مسلمانوں کا ہے اب ہجرت کرنی فرض نہیں ہے چنانچہ چاہیے حکم بھی ختم ہو گیا پیغمبر علیہ السلّت نے اعلان فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا اب فرض نہیں ہے چنانچہ یہ حکم بھی ختم ہو گیا مہاجر اور غیر مہاجر کی میراث کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا اکثر مفسرین نے یہ فرمایا ہے یہ حکم فتح مکہ سے منسوخ ہو چکا ہے مکہ فتح ہونے کے بعد مہاجر اور غیر مہاجر کے میراث کا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو چکا ہے اور جو محقق علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم بھی ہمیشہ کے لیے منسوخ نہیں ہے حالات کی وجہ سے بدلا ہے کہ یہاں مکے کے حالات بدل گئے ہیں تو مہاجر اور غیر مہاجر مسلمانوں کے حالات بھی بدل گئے جن حالات میں یہ حکم آیا تھا اگر یہی حالات کسی زمانے میں یا کسی ملک میں پھر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر یہی حکم جاری ہو جائے گا یعنی اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں رہ کر آپ اسلامی فرائض کی ادائیگی بالکل نہ کر سکیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ زکوۃ دے سکتے ہیں بالکل اسلامی احکام پر عمل نہیں کر سکتے تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس ملک سے ہجرت کرنا پھر فرض ہو جائے گا اور ایسی حالت میں بلا عذر قوی ہجرت نہ کرنا اگر یقینی طور پر علامت کفر کی ہو جائے تو پھر بھی یہی حکم عائد ہوگا کہ مہاجر اور غیر مہاجر میں باہمی وراثت جاری نہ رہے گی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مہاجر اور غیر مہاجر کو جو وراثت نہ دینے کا حکم بیان کیا گیا ہے یہ وہی پہلا حکم ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلمان کو میراث نہ دینے کا حکم بیان کیا گیا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ مسلم اور غیر مسلم میں جو میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے وہ کفر کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے اور مہاجر اور غیر مہاجر میں جو میراث تقسیم نہیں ہوتی وہ اختلاف الدارین کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اس کو کافر نہیں قرار دیا گیا ہے جس مسلمان نے ہجرت فرض ہونے کے بعد بھی ہجرت نہیں کی اسے کافر نہیں قرار دیا گیا مالا یتیم انحطاجر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ولایت سے یہاں وراثت مراد لیا ہے کہ ان دونوں کو میراث نہیں ملے گی لیکن وہ مسلمان جس نے ہجرت فرض ہونے کے بعد بھی ہجرت نہیں کی وہ کافر نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے قرآن کریم میں آ رہا ہے وہ ان فِي کمفدین فعالی کو اگر یہ مظلوم مسلمان جو کہ شریعت کے اعمال پر شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں یہ دین کے لیے آپ سے مدد طلب کریں اے مہاجروں فالئی کو تو آپ لوگوں پر ان غیر مہاجر مسلمانوں کی مدد فرض ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت فرض ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہجرت نہ کرے تو وہ کافر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی گئی وہ مسلمان ہے